دیکھیے میں نے ابھی یہ کہا کہ زکوات جب ادا ہوگی کہ اس میں ملکیت ہونا ضرور تملیک اب کنواں کھدمانے میں تو تملیک نہیں ہوئی اگر کوئی ایسا قصبہ ہے آبادی جہاں سارے غریب لوگ رہتے ہیں اور ان کو کنویں کی ضرورت ہے پانی کے لیے ان کو بہت پریشان ہونا پڑتا انہی میں سے کوئی ایک آدمی پکڑ لے جو زکوٰۃ کا مستعق زکات اسے دے دیں اور دینے کے بعد کہیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اب اپنے پیسے سے کنواں کھودوا دیں اب یہ سب کے لیے جائز ہو جائے گا